الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم ولبین ولبین ہوں زکاتے پولبین ہوں لو حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِعَادَاتِهِمْ وَأَخْتِهِمْ رَاءُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى سَوَاءِ وَلَا أولئك هم الوالثون الذين يرثون الفرتوس هم فيها خالثون صدق الله ہر قسم دی کی ہمدو صنا تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وخدہ لاشریق نائق ہے کہ جس نے اپنے کامیاب ہونے والے بندیاں کا بھی اعلان فرما دتا ہے اور ناکام ہون والے بدنصیب ہوگر بھی فرما دیتا ہے اللہ کو دعا بھی کریے اور کچھ کوشش بھی کریے کہ اسی کامیاب ہون والے بندیا اندر شامل ہو جائیں دنیا دی ناکامی دوبارہ دوبارہ کوشش کرن نل شاید کامیابی اندر بدل جائے لیکن آکرت کی ناکامی ہمیشہ دی ناکامی ہے کیونکہ دوبارہ کوشش کرن دا کوئی موقع ہی نہیں ملنا اللہ نے اس دن ایک معروف نام تیامت ہے یوم التغابن گا کے نام نل بھی ذکر کیتا ہے اٹھائیسویں پارے اندر ایک سورت پوری موجود ہے اس نام دی اتاگا کنکا یوم التغابن فرمایا وہ دن جیت دار دا کا دا دن ہے جڑے جہ گئے ہمیشہ واسطے جیت گئے جڑے ہار گئے ہمیشہ واسطے ہار گئے कामयाब हो वास्ते कामयाब हैं उन्होंने किसी किस्म का कोई गम कोई दुख कोई दर्द कोई परेशानी नहीं आए और जेडे नाकाम हो गए वो हमेशा तकलीफ अंदर दुख अंदर दर्द अंदर अभाप अंदर मुक्तरा دونے ہی گروہاں دے بارے اندر اللہ وحدہو لا شریک نے ایک کوئی لفظ بولیا ہے ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون جنتی ہمیشہ جنت اندر جہنمی ہمیشہ جہنم نوجہ بکاہی اس واسطے بڑا سوچن اور سمجندہ مقام ہے کہ خدا نہ خواستہ اتنے ناکام نہ ہو جائیں گے اللہ کے ان بدنسیب بندیاں اندر نہ شمار اور شامل کر لے جائیے جنہ نے خود اپنی زبان تو اس دن اقرار کرنا ہے رب نا علینا شکواتونا اے اللہ تیری کتاب بھی پہنچی تیرے رسول بھی آئے دسن والوں نے دسیا سمجھان والے نے سمجھایا گالا پت آ رہی نہ شک وا تو نہ لیکن ساری بد بختی گال ہے بائی ہے ساری بدنسیبی نے سانک قبول نہ کر گمراہ گمراہ سا, سا سبق چل رہا ہے ایک ایسے عمل کے بارے اندر ایک ایسی عبادت دے متعلق کہ جہد تو بغیر کامیابی کا کوئی تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا اور وہ او نام ہے نماز پرانے مجید اندر حدیث پاک اندر ان لفظ سوالات نل ذکر کیتا گیا اصا اپنی زبان اندر وہ کر لیا نماز مراد ہے یہ تو اللہ کے سامنے بندگی اللہ کے سامنے آجزی اللہ کے سامنے انکساری اور انہیں ایک خاص طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور امت سکھایا اس طریقے نل اگر نماز ادا کیتی جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ کامیابی اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں اللہ نے اپنے اونہ بندیاں نال بندیا جنت اندر داخل فرمانا ہے ایک وعدہ فرمایا ہے پرانی مجید اندر فرمایا بالا کم تی ہا ماں دنیا دی زندگی صبر نل گزار لو استقامت نل بسر کر لو کوئی خواہش پوری ہو جائے گی اور بے شمار خواہشاں پوریا نہیں ہو سکی یہ بات کوئی تفصیل طلب نہیں ابھی دیکھنے ہاں کہ ہر طرح دے وسائل اور ذرائع رکھن والے لوگوں کی بھی ساریا خواہشوں پوریا نہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہر خواہش پہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اے پوری کیوں نہیں ہوئی یہ پورا ہونا چاہیے لیکن اللہ نے دنیا دی زندگی دا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ساریا خواہشاں پوریاں نہیں ہو سکتی اپنے متقی اور نیک بندیا فرمایا ہے ولا کم سی ہا ماں کشت جنت اندر داخل کر کے میرا تلہ ہے کہ تاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی جو چاہو کہ سو مل جائے گا جس طرح چاہو گے اس طرح ہی ہو جائے گا اللہ دا یہ وعدہ سچا ہے اللہ کے سارے وعدے سچے الناس ہر کن اللہ کا اعلان موجود ہے وا دچے جی جی دیکھنا دنیا دی زندگی دے فریب اندر نہ آ جانا یہ آ جانا اور ایک مکار کے فریبی تے پیچھے لگا ہوا ہے تو بچ جا اللہ کے وعدے سارے سچے جا. فلا غرن یگ بلگر تو اے وعدہ بھی اللہ دا برحق حق ہے کہ جنت اندر تاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی ایک خواہش جنت کے اندر جان والے کچھ نصیب کی یہ بھی ہوئے گی جہاں ذکر قرآن اندر بھی اللہ نے فرمایا حدیث اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفصیل نل کا ذکر فرمایا دنیا اندر بھی ساری فطرت اندر یہ بات موجود ہے کہ موقع خوشی کا ہومی کا ابھی جانتے ہاں کہ سارے عزیزوں کے کارب موجود ہیں خوشی اندر بھی شریک ہوں غمی اندر بھی شریک ہوں یہ فطرت ہے انسان کی خوشی اندر شریق نے تو خوشی ہو جاتی ہے غمی اندر شریق نے تو غم کٹ جانتا ہے، حوصلہ ہو صبر آ جاتا ہے تے جی آدمی تنہا ہو خوشی ہوئے، یا غمی تو معاملہ اے بالکل برعکس ہے وہ خوشی خوشی نہیں محسوس ہوتی جہی اندر اپنے موجود نہ ہوں وہ ہو بڑھتی چلی جانتی ہے اندر کوئی دلاسا دن والا نظر نہ آ رہا ہو فطرت جنت اندر بھی قائم رہ گی موجود رہے گی جنت اندر جان والے کچھ نصیب لوگ اپنے عزیز و اکاربن دوست احباب ابنوں جنت اندر تلاش کر مل جان گے کچھ نہیں ملیں گے یہ بات کتنے عام شخص نہیں اللہ کے امبیا بھی یہ سلسلہ ہوگا نبیا نو بھی اپنے سارے رشتہ داروں اتنے نہیں مل گئے قرآن پڑیا پیا مثال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنا باپ آزر جنت اندر مل جائے گا؟ سورہ مریم اندر اللہ نے باپ اور بیٹے کا مکالمہ ذکر کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام بڑے اس طرح بڑے احترام نام بڑی محبت اگو جب ملتا ہے لنتا ہے لا ارجن کا ابراہیم جی تقریر بند نہ کیتیاں اپنے اس و نصیحت والے سلسلے میں نہ میں چنوں پتھر مار مار کے مار دیاں گا یا کروں دیاں گا. قرآن شاہد شاہ ہے کوئی کہانی نہیں ادھر انداز ہے ابا جان ادھر ہے ابراہیم میں تینوں پتھر مار مار کے مار دیاں گا سوچیا کہ اے ہن جیڑی میری ذمہ داری ہے تبلیغ اللہ تے میں رک نہیں سکدا. اے دے دا زندگی سلسلہ جاری رہنا کسی ایسا نہ کہ باپ سچ مچ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ عمل شروع کر دے تے میرے کو کوئی بےعد ہو جائے اللہ باکتا. میں گستاخی کر بیٹھا بیشتر اس دے کے کوش کرتا اچھا. ابا جان اگر تسی میری بات نہیں بنتے اس رستے سے نہیں چلنا چاہتے جہاں رستہ اللہ نے مینو سکھایا اور سجایا ہے کی ہے میں خود ہی گھروں چلا جا سلام علیک. قیامت سے دن یہ باپ ابراہیم علیہ اسلام جنت اندر نہیں مل سکے گا بلکہ یہ باپ کتنے گا اللہ اکبر مقامی عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرفوں جس ویلے یہ حکم آئے گا یہ فرمان جاری ہو گا ہوا اے نا اج میرے نیک بندیاں جو الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ میری غیرت کا ملے جلے نہ رہو الگ ہو اللہ نے فرما بردار بندیاں دیا سفا الگ بننیا شروع ہو جان گیا نا پرمانہ دیا سفا الگ بنیاں شروع ہو جائیں فرما بردار بندیاں سفا کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو, تے بی بیان کی تھی کہ ایک سو دیا فرما بردار او کتنے اللہ اللہ دے, دے ارد گرد سفا دے دے بن گیا نیک لوگ اللہ خان بھی اندر شامل کر ایک صاف اندر کن اللہ کے بندے کھڑے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر چاہتا ہے عرش بڑا ہے اللہ کا واسطے سچے آسمان اور سچے زمین او اس عرش ارشد تھلے ہیں عرش کن بڑا گا ہوا ارد گرد کنی بڑی اور سب کن تعداد کی بنے گی ایک سو بھی سب ہونگیا اللہ کے نیک بن گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو بے نظر خوشخبری سنائی ان خوشخبری یہ بھی ہے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسا علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام والے امتہاں دیا اسی سفا میرے اکلے دی امت دیاں دیا چالی سفا ہوئی چالی صفا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور بھی بہت ساریا موجود ہیں ضرورت اس بات دی ہے کہ اب مستحق بن جائیے انہیں خوشخبری دے سانو استحقاق حاصل ہو جائے دنیا کے بڑے استحقاق اپنے لینے سڈیا اسمبلیاں اندر بھی یہی رولا ہے نا کہ میرا استحقاق مجرو ہو گیا ہے میرا بیٹا ڈاکو ہے پولیس نے انہوں کیوں پکڑے آئے؟ میرا بتیجا چور ہے پولیس نے انہوں کیوں پکڑیا میرا استحقاق مجرو ہو گیا ہے میں ممبر اسمبلی کا لانت ہے تیر استحکاق تیری ممبری سے خدا دی لانت تنا کھلا رہے ہیں اور ڈاکو تو چور نہ بنانے کی بنا. تو خون چوش چوش کے تو انہوں دی پرورش کر رہے میرا استحکاق مجروح ہو گیا ہے اس دن تو ڈر جا جدو ایسے ہی بیٹے نے تینوں گرے بان سے پکڑیا ہونا ہے اللہ کی بارگاہ پیش کر دیں خدا کی دی عدالت اندر لے جائے گا کہ اللہ میں جو کچھ کیتا تو کیتا سب تو پہلو میرے ایس باپ نو سزا دیتی جائے یہ حرام کما کے دیا کے سامنے کھلاؤں گا اس دن تو ڈر چڑیا خوشخبریاں سنائیاں محمد رسول اللہ اللہ ایک سو بیس سفر چالیس سفر کوئی معمولی بات ہے اور پھر ذرا ذہن پہ زور ڈالو ایک حدیث پہلے بھی کئی دفعہ دفارچ کی تھی گئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر نبی نل یہ وعدہ کہ ایک دعا تو جو چاہے منگ قبول کر جو مرضی ہے منگو ان کل نبی انداز مست ہر نبی دی ایک دعا اللہ نے قبول کر وعدہ فرما لیا باقی دعا بھی کئی قبول کی کئی قبول نہیں کیتیاں اللہ کوئی کسی کے سامنے مجبور تے نہیں نا وہ قبول کر لے کہ ایک عام آدمی دی کر لے جواب دے دے نبیوں دے دے اللہ, اللہ ہے جلدا شاہ لیکن ایک ایک دعا دا اختیار دے دیتا کہ منگ لو جو کچھ منگنا سارے انبیاء نے اپنی اپنی دعا منگ لی سانو خوشخبری اے سنائی محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی دعا قیامت واسطے رکھ لئی سارے نبیا نے دنیا تے منگ لی اپنی اپنی دعا تو میں کیا اللہ میں یہ تے نہیں منگنی میں ایک قیامت کے دن منگا صحابا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی دعا منگو گے اللہ کی بار کا اندر کی درخواست کرو گے قرآن اندر بھی اشارہ موجود ہے والا سعود کا رب کا فرمایا قیامت دی جن میں اللہ کی بار کا اندر اے درخواست گا یہ دعا گا اللہ میری ساری امت نو بخش کے جنت اندر بھیج اللہ کی ید کلو من فرمایا میرا ہر امتی میری امت کا ایک ایک سوائے او اس بد نصیب جن نے خود انکار کر ضرورت نہیں جن میں جانا چاہ جن خود انکار کیتا وہ نہیں باقی ساری امت جنت اندر چلی جائے گی ان شاء سے کھڑے ہو گئے رضوان اللہ علیہ مجمعی. کیتی من یا پریا ہویا جو چاہے گا مل جائے گا کیا کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جیڑا جنت اندر جان تو انکار کرے فرمایا ہاں آؤ میں کون انکار کرے کالا من ازانی فتح فقد ابا جن اللہ نخ دہ لاشری من کے تسلیم کر کے پھر زندگی اندر اپنی اس بات سے ثابت قدم رہا جن لذی نب نا سم حالات کچھ بھی ہو گئے لالت دتا گیا خوف دلایا گیا جلا دین در, در اندر گیا سی جلا گے, قتل کر دین نہیں, ملیا, کسے, نے اللہ کیا؟ ثابت قدم رہا اللہ نے کے, پھر ثابت قدمی دکھائی اور بلال جی مثال سامنے ہے رضی اللہ تعالی عنہ جلتے ہوئے, ہوئے، کوئلے کمر دے کمر کی چربی ہوتا کہ بلال ہل نہیں سکتا تے قریب کھڑے ہو کے کافر مالک اور پوچھ اتقفر کا پوچھتا بلال بلال محمد رب نمنا یا نہیں بلال کی زبان چی آواز آ گئی ہو احد ہو, اللہ و ہو لا شریک ہے برگشتہ ہو سکتے؟ تو تیر آزما ہم جگر آزماتے بلال نے ثابت قدمی کی مثال قائم کر دی اللہ تعالی فرمایا من فل الجنہ جنہیں اللہ نو وحدہو لا شریک منیا اور ثابت کر دیتا پھر اپنے عمل نل میں نو اللہ تا پیغمبر تسلیم کر کے زندگی پر میرے حکم تو ادر ادر سرے مو بھی انحراب نہ کیتا اکبال سے برابر بھی ادر, ادر ادر نہیں آ گیا انو مبارک ہوئے فتا خلال جنہ او تے جنت اندر چلا گیا ومن عسانی تے جنہیں اللہ نو رب تسلیم کیتا زبان اقرار کیتا اور میرے رسول منیا لیکن آنکھیں کسی ہو لگتا رہا مرضی اپنی کرتا رہا گربان اندر ذرا اسی اے کہ اسی اللہ الاحو اپنا رب تسلیم کر کے کیا واقعی وہ لیک سمجھنے محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رسول تسلیم کر کے کیا واقعی اسی آپ کے مطابق چل رہے ہو رسول منت اللہ نے فرمایا جو کچھ یہ رسول دے دے وہ لے لو چپ کر کے کچھ اندھی ضرورت نہیں وما نہا کمان ہو فم تہو تو روک کے وہ رک جاؤ وہ چھڈ دو اگر زندگی یہ مطابق ہے فدا کا دی حوالے دینا رہا کہ دیکھو جی یہ بزرگ ایسا کرتے تھے وہ بزرگ یہ کہتے تھے یہ بزرگ یہ کہتے تھے رسول کے مقابلے اندر کسی کا نام لینا بھی کفر فرق نہیں ومن آسان پرما جی نے رسول مینو تسلیم کیا کہ اللہ کے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کہنا کسی ہو منیا اس طرح ہی سمجھ لو فقد آبا انہیں جنت اندر جان تو خود انکار کر دیا کہ میں مینو جنت کی ضرورت نہیں آؤ اپنی اصلاح کر لیے آؤ اپنا رویہ بدل لیے اپنی آدتوں ذرا درست کر لیے کرتے یا رسول اللہ قیامت اللہ دعا کی جنت اندر پیش لے. جدوں تک میری ساری امت جنت اندر نہیں چلی جائے گی میں دعا کے قبول ہونے کا اعلان ہی نہیں کرنا میں کبھی نہیں ہو کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے جدو ساری امت جنت اندر پہنچ چکی ہوگی کیسا سونا پیغمبر دیتا ہے اللہ ابھی قدر نہیں کی الاشر فرمایا جس ویلے یہ فرمان جاری ہوا کہ الگ ہو, ہو جاؤ اے نا فرمانو بن جائیں گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام اور مرتبے سے جیسے اللہ نے وہاں کا مرتبہ رکھا اتنے کھڑے دیکھ گے کہ انہوں اپنا باپ نظر آئے گا اس سپ اندر جس سپ اندر فراؤن کھڑا گا خوان کھڑا ہوا گا اور اس قسم کے بڑے بڑے نامی گرامی کا کھڑے کھڑے گے ابراہیم والے اسلام نو باپ اس سب اندر کھڑا نظر آئے گا جس ویل نظر آئے گا عرض کر کے اللہ میں درخواست ایک سی دنیا اندر لاسوخو الٰ بہسو اللہ کے دن زلیل نہ کری ترمایا کہ ابراہیم تیری عزت کران گے احترام بحال رکھا گے قرآن پیا ابراہیم السلام کی عزت اور تو اعلانات ل اللہ میں درخواست کی تھی, تھی تو وہ دعا قبول بھی فرما لی قیامتری عزت بحال رہے. تھی اے کی میرا باپ ہے اللہ تیرا اب اگو جہان ملے گا مری ابراہیم باپ کی دی طرف دیکھ نہیں کیوں نظرا چکا لہتے چین نے دو طرح نانے کیتے ایک بالکل اے ایمان ہے کہ تُو دیکھ ہی نا باپ کتنے کھڑا ہے نظر نیچی کر لے لکا لے اپنی نظر دوسرا مخہوم یہ بیان کیتا ہے کہ ابراہیم ذرا اپنے مقام اور مرتبے نو دیکھ کے جی گل کر رہے ہیں انہوں سوچ کی کہہ رہے تیرا باپ اتے ہی کھڑا ہونے کا اہل سی جی وہ کھڑا ہے تے تُو کی کہہ رہے ذرا سوچتے سے. اے, اے آواز آئے گی کہ اپنے قدم کی طرف دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نو بجو بھی شکل بنا کے جہنم اندر پھینک دیتا یہ دی. باپ جنت اندر سے نہیں مل سکتا ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام اسلام بیٹا جنت اندر مل جائے گا نہیں ملے گا کشتی سامنے ہے عذاب آ چکا ہے باہر باہر کہہ رہے یار ہو نہیں یار کب نہ آنا بیٹا آ سادنال, اندر سوار ہو جا اللہ کا عذاب آ ہے سیلاب آ گیا طوفان آ گیا مینل ماں ابا جان میں کشتی اندر سوار ہونے واسے تیار نہیں ہے سامنے پہاڑ ہے میں دوڑ کے یہ چڑھ جا پانی اوکے نہیں پہنچ جائے گا سارے مفروز ہیں سارے غلط ہو گئے نا کہ کہتے تے پانی نہیں نہ آن لگا اتنے تا نہ جان لگا اللہ نے ایک تھوڑی جی جھلکی دکھائی وہ میں پہاڑ سے چڑھ جاگا وہ میری پناہ دے دے گا پانی تو بچا لے گا پھر سمجھایا لا آ سمن امرا ارم بیٹا اج کسے نہیں ہو بچنا کوئی بچے گا جی میرے رب دی رحمت ہوئی نہ پہاڑ نہ کوئی ہو سکے گیارا اللہ فرما دے نے کہ باپ بیٹے دی گفتگو جاری سی ایک ایسی لہر آئی پانی دی ایک ایسی موج آئی بیٹے دا پتہ ہی نہیں لگا کدھر لے گیا پہاڑ سے چڑھن کا موقع ہی نہیں دتا یہ بیٹا تو جنت اندر نہیں نہ ملے گا بے شمار اندر ہو جنتی اپنے عزیز وکار تلاش کریں گے جنت اندر نہیں ملیں گے جڑے نہیں ملنگے انہوں دے بارے اندر پوچھیں گے اللہ فلاں کتے ہے بلا کتے ہے بلا کتنے اللہ کی طرف ارشاد ہوئے گا کہ وہ پھر جہن من دوسرے پاس ابھی ملاقات کرنا چاہیں ملنا چاہ اللہ اپنے بات کے مطابق فرمانگ بالکل سی کے تاریخ ملاقات کرا دیں گے اس ملاقات ہوں سورہ آرس اندر بھی اللہ نے بیان کی تھی اور سورہ مدثر اندر بھی بیان کی قرآن نے ہر چیز بیان کر دیتی ہے جی سو ضرور ہے سورج آپ اندر دہن کرنے ہوا فرمایا ونا دسہا اصحاب جنتے اصہاب جنتی اتنے کھڑے ہونگے پلند کیونکہ جنتی اللہ نے چبارے دین کا وعدہ کیا ملٹی اسٹوری بلڈنگ کئی منزلہ مکانات اپنے اپنے عمل تقوی اور نیکی کے مطابق مکان بڑے اور اچے ہونگے جنتی اللہ ایک حافظِ قرآن کا مکان چھ ہزار چھ سو چھیاٹ منزلہ اچا ہوا جتھے ایک آئے قرآن کی ختم ہوئے گی ہو اتنے ایک منزل ختم ہو گی اور اللہ اشارہ کر کے فرمانگی اے میرے بندے اے تیرا مکان ہے ایک راہ وقت کے چڑھتا جا پڑھتا جا کیتا دنیا کھڑے جنتی ذلیل اور رسواں جل رہے ہو آغاز کس طرح ہونا دسا بل جنہ بنار جنتی اتو آواز دیں گے کوئی باپ اپنے بیٹے نو بلا کے کہے گا بیٹا کوئی اس بیٹا اپنے باپ کو پکارے گا آپ جان کوئی بھائی بھائی خامد بیوی نیوی خامد آسیہ آسیا پڑ بلا کے کہ اللہ پراؤن چل رہے رہا ہوگا جہنم اندر حضرت آسیہ جنت اندر رب ابن ایمان دیکھو رضی اللہ عنہ جس ویل فراؤن کرا ہو کے زندہ جسم اندر میخا لگوا تھی تھا بسر آؤ اوزاد اللہ نے قرآن میخا والا فرو قلع والا فروٹ سوئی چپ جائے ہو ایمان میخان لگ رہی نے جسم اندر آسمان کی طرف تک کے فرمانیاں اللہ ہوں میم یہ بات نظر آ رہی ہے کہ دنیا تو میں رخصت ہوئی ہوں کریب میں آغاز پہلے پہلے جن. کس بات تو ہوا کھڑے اپنے اپنے رشتے دار جو بھی تعلق سی. او دی بنا دے پکار کے آواز دے کے مخاطب کر کے پوچھ گئے جنتی کہ رباج تم با بکا جی میرے وعدہ کیا پورا کر دیتا جنت والا تسی بھی دسو ذرا جہنم والا وعدہ پورا ہویا جی یا نہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ سوال کر رہا گا کوئی بھائی بھائی نئی خامد بیوی بی نئی بیوی بی خامد ہوں انکار کس طرح کر شرمندے ہوں ہوئے ندامت سوار ہوگی مسلمت ہوے گی اگو کی جواب دیں گے قالو نعم ہاں بیٹا اللہ کے وعدے سچے سن ہاں ابا جی اللہ دعدے سچے سن ہاں بھائی اللہ دعدے سچے سن نہم اللہ کے وعدے پورے ہو گئے اور وہ سچے سن اللہ خدا کی لالت ہون اے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں تو پہنچ سکتا ہوں ادھر سوال ایک گا رے اصحاب, اصحاب جہن آخلے دو جلد ہوئے اپنے اپنے عزیز و کارب نو مخاطب کر کے اچھے کھڑیا نا کہ دیکھو سڈا کی حال ہو رہا ہے کل جک جلو دم اللہ نہما دے کہ انہوں کے چمڑے جلن گے سڑن گے ابھی پھر ٹھیک کر دیں گے پھر سڑن گے پھر ٹھیک کر دیا گے یہ سلسلہ جاری ہے مخاطب کر کے کہیں گے کہ دیکھو سا کی حال ہو رہا ہے کی حسر ہو رہا ہے سا کس طرح جل رہے ہیں افیزو والے علینا من الماء او مما رزقکم اللہ بیٹا کہے گا آپا جی ایک گھٹ پانی کا اتوں اتو پیا دیو کوئی باپ کبے گا بیٹا ایک گٹ پاڑی مجھے دے دے, دے علینا من او اللہ پانی کٹ راجا کا کو ملا پانی کوئی ہو ایسی دے جی ابھی کھا پی سکیے اگوں کی جب آئے گا پرمانو کا پھرو اللہ نے جنت دی ہر چیز تو اٹھے دی حرام کر اے ملاقات ہو رہی سوال جواب ہو رہے یہ نہیں کہیں گے کہ تسی غریب ہو اس واسطے جنت اندر نہیں آ سکتے تو فلاں ملک کے باشندے نہیں اس واسطے جنت اندر نہیں پہنچ سکتے تھا تعلق فلاں خاندان وال نہیں اس واسطے جنت اندر نہیں آ سکے نہیں ہونا کافی <عَلَلْكَافِي> نا پرمان ہو منکر ہو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہو اس واسطے جنتی ہر چیز پہ اللہ نے حیران کر سلسلہ جاری رہے گا تی جنتی ان مجرما کولو جہنمیا کو سوال کرتے کرتے ایک چیز یہ بھی پوچھنگ ما سالہ کا کمفی ساخر ایک خاص وادی وادی ساخر اندر جہنم کا ایک خاص حصہ ہے ما سالہ کا کمفی ساخر اس وادی جہنم دی سکر جہاں نام ہے یہ کس طرح آ گئے اس آزاد اندر مبتلا کس طرح ہو گئے جس طرح دنیا تے کسی نظر تکلیف اندر پریشانی اندر مبتلا ہوتے دیکھ کے کہ آدمی پوچھتا ہے کہ یہ کی ہویا جی یہ کس طرح ہو گیا بالکل ہی انداز اندر ماں سالا کا کم بھی اس عذاب اندر کس پہنچ گئے کس طرح آ گئے ہوں جی وہ جواب دین گے وہ جواب نوٹ کرنے کا قابل نہیں وجہ جیڑی دسنگے نا وہ ذہن اندر بچھاؤ کے قابل ہے سب تو پہلی وجہ اور سب تو بڑی وجہ جہنمی جی اپنے جہنم اندر پہنچنے بیان کر گے وہ یہ ہوئے گی نل مسلیم ابھی نماز نہیں سفر انتیسواں بارہ سورہ مدثر کا دوسرا رکوع اپنے کار جا کے قرآن ماسالہ قرآن جی. تسی یہ جی. سداب اندر کس طرح آ گئے کس طرح پہنچ گئے پہلی بات ہی ہے قالو لم نکو من اسی نماز نہیں اچھ ایسے بدنسیب لوگ موجود نے جہے نمازیا نی دیر ہو گئی ہے تینوں متا دے دین کچھ لبا ہی کچھ ملیا ہی تو میں نہیں پڑھتا تو میرا کچھ بگڑیا ایسے لوگ دنیا اندر موجود نے یہ کہتے ہوئے سنے کہ گئے ہیں کہ تینوں کی لبھ گیا میرا کی بگڑ گیا وہ اس ویسے پتا چلے گا کہ کی لبھ گیا ہے کی نہیں لبا من دے نماز, ہاں. نماز نہیں پڑھتے آگانوں دیکھتے با ادے سے نہیں نا دکانا تیٹے ہوئے نے اندر کپا مار کے پھر رہے کاروبار اسی طرح جاری نے لوگ سامنے گزرتے مسجدوں سنجم دیکھتے سن کہ یہ ہو گئے بادل ہوئے کدی مسجد کی طرف جا رہے ہیں الا بادشاہ اللہ ماشاو. اللہ کی فرماندے نے ایک حدیث سے ہے اللہ فرما دے تفر لعبادتی ابن آدم اے آدم دے بیٹے اپنے دنیا کے کما کاجا چو اپنی مصروفی یاد تھوڑا جہا وقت میرے واسطے کٹ لیا کر تھوڑا جہا زیادہ نہیں صبح دی نماز تو لے کے زہر تک کنا وقت اللہ نے دیکھا کہ جاؤ حلال روزی کماؤ محنت کرو مشقت کرو تھوڑا جا وقت کٹ کے آ جاؤ نالے سے میں راضی ہو گا نالے تھوڑا جہا ریسٹ مل جائے گا تبھی پھر بحال ہو جائے گی کم کرنے واسطے اثر تک پھر کم کرو اثر کی آزان ہوئے تو آ جاؤ نماز پڑھ کے چلے جاؤ میں بھی راضی تصویر بھی خوش لعبادتی عبادت آدم اے آدم دے بیٹے تھوڑا جا وقت کد لائے اپنی مصروبیتوں وہ تینوں بہت بڑا دیاں گا کی انعام ملے گا فرمایا املا و اسدرا کا نا میں تیرا دل غنی کر دیاں گا غنی او اے جہاں دل غنی مال نال گنی نہیں ہوں بندہ جہدہ دل غنی ہے او غنی ہے با دل است نہ با مال. بزرگی با اکلست نہ با غنی غنی او ہے جدا دل غنی ہے دل مال لے دا کوئی تعلق نہیں بزرگ او, او, او ہے جہی اندر اقل ہے امر نالے کا کوئی رشتہ نہیں اللہ وعدہ فرما دیں کہ تو تھوڑا جہا وقت میری عبادت واسطے کٹ لیا کر کا, میرے گھر آ جایا کر و صدرہ کا میں چاہتے ہو, ہو یا کچھ ہو. گنی بننے کا نسخہ صرف یہ ہے کہ اپنی مصروفیت چھوڑا چھو جا وقت اللہ واسطے کر دنیا سے اتمین حاصل ہو جائے گا گنا مل جائے گی آخرت نو جنت مل جائے گی انشاءاللہ وہ کہہ رہے نے من اسی نماز نہیں پڑھتے سام اندر قیامت سا، سب تو پہلی بات یہ پوچھی جانی ہے اب والا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں ہی پوچھا یہ جانا ہے کہ نماز پڑھی لے نہیں کیونکہ نماز پڑھنے والا بندہ اللہ دی مہربانی خود بخود باقی گنا بچتا چلا جائے نماز کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی کے کام کو روکتی چلی جاتی ہے نماز اور سوچیا جائے تو سمجھ آ ہے جس بندے نو اے احساس ہو بے اے شعور ہو بے ہوں تھ تھوڑی دیر بعد سے میں اللہ کے گھر جانا ہے وہ جھوٹ بولے گا وہ کسی کو دھوکا دے دے گا غلط بیان نہیں کرے گا کہ میں ہوں تھوڑی دیر بعد اللہ کے گھر جانا ہے جا کے اپنیاں درخواستیں پیش کرنے میں جے میں جھوٹ بول کے گا دھوکا فریم کر کے گا کہ اللہ تو میرے تذکار دے گا انہیں تو میری گل ہی نہیں سننی یہ شعور اگر زندہ رہے تو بندہ خود بخود گناواں بچتا چاہیے ائے گا وہ بندہ جن نے نماز پڑھنے آنا ہے اگر ان پتا ہوگی کہ سر تو لے کے پیرہ تک میرے سارے لباس اندر ایک داگا بھی اگر حرام لال کا مل گیا تو دن اللہ نے میری کوئی گل سننی نہیں چالی دن تک کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ایک داگا اگر سارے لباس اندر حرام کا مل سالہ والا ذکر اللہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں کو روکتی چلی جاتی ہے بندہ خود بخود چڑیا چلا جائے اور اللہ کا ذکر ہی سب تو بڑا ذکر ہے والا ذکر اللہ ہے اللہ تو بڑا ہوکر کہنا ہو سکتا جنوب یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے رب نو یاد کرتا رہے وہ دے خوش قسمت اور خوش نصیب ہو سکتا خوش بختی دی بات ہے کہ اللہ کو یاد کرن دی توفیق مل جائے اللہ کے ذکر دی توفیق اکبر اللہ کا ذکر ہی سب تو بڑا ذکر ہے اللہ ذکر تو ذکر ہے فرمایا تھی جو کچھ ہو دوں پتا ہے اللہ جان دوال ہوا کہ ما سالا کام کی سفر تی ایتھے کس طرح آ گئے یہ سزا اندر کس طرح مبتلا ہو گئے جواب آیا پہلا لمن کو منل مسلیم اصل نماز نہیں پڑھنے ایک نماز کی سزا اینی رکھ دیتی گئی ہے کہ اگر آدمی سوچنا شروع کر دے تو کدی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں نماز چھڈ دیاں نہ پڑھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز کی سزا اللہ نے پنجہ ہزار سال جہنم اندر جلنا مقرر کی جی ساری زندگی بے نماز گزر گئی انہیں کدی سوچیا ہی نہیں کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے نماز بھی کوئی فرض ہے اللہ جب توق دے دے جہوں سمجھ دے دے پچھلیاں نمازاں توبہ نہ ہی مافی مل جائے ہمت نہ ہارے ہے حوصلہ نہ چھٹنا کہ اینیاں نمازاں کون پوریا کرے گا کون پڑھے گا نہیں پچھلیا سارا نمازاں اللہ معاف کر دے صرف معاف ہی نہیں کرے گا الا اکا یوبت آتے سچے دل توبہ کر لی جائے کہ اللہ گنا مٹا مٹا کے جگہ نیکیاں لکھتا جائے ایسا رب تو نہیں مل سکتا جڑا ماف بھی کرے نیکیاں بھی دے اسلام کا پہچان یہ ہے کہ سارا کھاتا اللہ صاف کر دینا، مٹا دینا سارا گناہ تو توبہ کرنے والا اس طرح پاک صاف ہو ہے جس طرح نے گنا کیتا ہی نہیں بندیا نو منع کر دیا کہ اگر کسی شخص کی پہلی زندگی کا خبردار دی پہلی زندگی دا کوئی گنا یاد بھی نہ کرایا جائے میرا بندہ کتنے سن کے شرمندہ نہ ہو جائے ایسے بندیا جی سچی توبہ کر کے وہردار بن جانے دن اللہ اپنے گا کہ رحمت ایک پردے کر کے فرمایا رحمت پرچے اندر کھڑیا کر کے پوچھے گا میرے بندے تیرو اے گلتی ہوئی تیرے کولو یہ ہوا تیرو اے ہوا پردے اندر اللہ اس رب تو بےگانا رہنا جہنمیا کا اللہ سان ایسی ناکامی تو بچا لو ایسی شرمندگی ماخوذ رکھے کئی درخواست نے اللہ جمی مسلمان کسی دوست نے دو تین سوال پوچھے نہیں؟ پہلا رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر عراق اندر ہے سوال وہ کرنا چاہیے جہد بارے اندر اللہ نے سام پوچھنا ہو جواب دے ہوئی اسی اللہ نے ایک کسی بندے کو لوگی نہیں پوچھنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں قبر کتنی قبر ہے بنان والے نے پکی بنا دیتی، بنا دیتے، لیکن دیکھ او شخصیت اور ہستی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی دی کہ مدینہ منورا پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ڈیوٹی لگائی سی کہ اے علی مدینے اندر جہی کوئی پکی قبر تینوں نظر آدی ہے مسمار کر دے وہ گرا دے وہ دے ان دی قبر پکی بنا دیتی گئی جی دی اندر وہاں کا اپنا کوئی قصور نہیں یہ ساڈا کی مان کی قبر بنا دے دن پوچھنا گا کہ کیوں اس طرح دی قبر بنا لیے باہر حال میں پھر ارض کرنا کہ سوال وہی پوچھنا چاہیے جی ضرورت ہو جی چاہ اللہ نے قرآن اندر بھی منع کر دی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ فضول گلا چین جی ضرورت نہ ہو کہ کیا پرانے مجید اندر جڑا اے ارشاد ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز دے اہل کتاب دیا عورتوں شادی جائے دے اے کس طرح جائے دے کی حیثیت ہے سوچنے والی بات اے ہے کہ اہل کتاب کنوں کیا اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی یہودی وہ جڑے موسا علیہ اسرام تے ایمان رکھتے سن اور انہوں او تے اتر والی کتاب سچی کتاب مندے عیسائی وہ جڑے عیسا علیہ السلام اسلام اللہ دا رسول منتے سن اور انہوں سے اترنے والی کتاب جڑی جی انجیل انہوں نے اللہ کی برحق کتاب منتے انہوں نے دور تو بعد اس دنیا اندر ایسے یہودی اور عیسائی آئے اللہ نے قرآن اندر کافر کرار دے یہودیا نے عزیر علیہ السلام اسلام اللہ دا بیٹا بنا لیا عیسائی نے عیسا علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا اللہ نے فرمایا اے ان کافر ہو گئے نے اے مشرق ہو گئے ہیں یہ مسلمان نہیں رہے اہل کتاب جڑے اللہ دی توحید نو ہون منگے دے قائل ہو اور انہوں دے پیغمبر تے اترنے والی کتاب صحیح ہون منگے دا کھانا چاہیے انہوں شادی جائے, انہ انہ جائے دے یہ تے کافر اور مشرق نے موجودہ جڑے یہودی یا عیسائی اپنے آپ کو کہتا ایک کافر بھی نے مشرق بھی نہیں. اپنے اپنی وسلم اگر تو زندگی اندر وہ پیغمبر آ جائے تو سانڈ دیا جائے ایمان لیا جائے جی یہ سچے یہ عیسائی ہونے ہون تک قرآن سے ایمان لیا چکے ہوتے اور اللہ کے رسول نو آخری پیغمبر من چکے ہوتے اے کافر نے اے مشرق نے یہاں کا نہ کھانا پینا جائز نہ شادیاں جائز یہ بات اچھی طرح سے سمجھو اہل کتاب کا کھانا جائز رکھا گیا ہے اہل کتاب کی عورتوں مسلمان دی شادی جائز رکھی گئی کہڑے اہل کتاب جڑے جہے توست جڑے اپنے پیغمبر سچا اللہ دا پیغمبر سمجھتے اللہ دا بیٹا نہ سمجھتے ہو جی کتابوں کتابوں تے ایمان لو موجودہ یہودی اور عیسائی کافر بھی نے مشرق بھی نے قرآن چلہ نے بار پھر نال ہے کہ قرآن کر عیسائی لڑکیاں برتن صاف کرا لینا کپڑے ہی نہیں آدمی اپنے آپ دھوکھا دینا جے کوئی مسلمان ہون کا دعوی کر کے نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا باقی نیک کام نہیں کرتا عیسائی لڑکی یا لڑکے چ کوئی فرق نہیں پھر رلے ملے رہے پیندے رہن جو تو یہ سارا پابندیاں تے مسلمان واسطے نے کہ وہ پاک صاف کھا پی جے مسلمان ہون کا دعوی کر کے کچھ بھی نہیں کرنا تو, تو جو مسجد کرتے جس طرح کے ابھی کر رہے ہیں اللہ اللہ. آخری بات یہ ہے کہ اج او مسجدوں